سو سال خلافت عثمانیہ کی حکومت پانچ سو سال حرمین <سلام> کی توسیع نہیں آر جس کے بارے میں پتہ چلا ہوا ہے کہتے ہیں ان کو اونا دے رہا اگلا دے وہ وہ پرانی ہی عمارت کو انہوں نے ٹھیک کیا تھا یعنی حرم بڑا نہیں تھا کہ نقطے کی بات چاہتی دس سال حکومت آئی تو اس نے بھی اپنا حصہ ملایا اور حرمین کی توسیع کی لیکن انہوں نے خود آپ دیکھیں یہ یہ تیرہ چودہ سو سال کے یہ توسیع ہے یہ اور سینٹ اسی چیزیں تو یہ پورا مدینہ جو ہے اس ہے اس طرح بڑے حرم کی توسیع جس طرح ہم بڑے اور ایسی مثالی دنیا کے چیلنج کیا کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں کسی کے پاس کچھ چیز ہے تو ہم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکن تو من ذریتی وواد غیر اند کل محرم کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کچھ نسلوں تک تو رہی کہ آپ کی اولاد نے بھی بت پرستی نہیں کی لیکن اولاد اسماعیل جو ہے وہ چونکہ قبیلہ جرہم کے ساتھ شادی کی جو یمنی تھے وغیرہ تو اس لحاظ سے پھر بت پرستی پہلے یوں ہوئی کہ ان لوگوں کو وہاں سے کوئی اور قبیلہ آیا تو نکالا مارا پگایا تو انہوں نے پھر کہا کہ چلو پتھروں کا طواف کرنا ہے تو ہم بھی پتھروں کا طواف کر لیتے ہیں وہی پتھر کہیں بیت اللہ بنا وہ یوں ایہستہ ایستا پھر اولاد اسماعیل میں بت پرستی آئی تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے عموماً یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر تو میری اولاد کو کامیاب کر تو یہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو موجودہ اس وقت اولاد ہے اسی کو ہی مطلب یہ ترقی دے دے یعنی آگے پوتے پر پوتے ان کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی تو جو شروع میں اولاد تھی یا ان کی اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام کی ان میں کوئی ایسی بد پرستی کا بد پرستی کا کوئی ذرہ برابر بھی شعبہ نہیں وہ پیغمبر ہے جب حضرت حاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا یہ ان دبئی تھی کل و یہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر انہوں نے چھوڑا ہے پھر دعا کی ہے اللہ باغ کے سامنے وہ تھوڑا بہت کوئی راشن تو ان کے پاس تھا جو چند دن تک تو رہا اور پھر ختم ہو گیا پانی بھی کوئی مشکیزے میں تھا حاجرہ کے پاس تو پھر جب وہ کوئی بندہ وہاں نظر نہیں آ رہا رہنے کے لیے کوئی آنے کے لیے کوئی قافلہ نہیں تو یہ خاتون جو صفا مروہ کے درمیان دوڑی جس کو حاجیوں کے لیے سنت عمل قرار دیا گیا ہے اور انصفہ ان والمروہ تھا راہ کہا ہے یعنی اللہ بادشاہ ہے نا جس وفا میں وہ خوش نہ ہو وہ وفا وفا ہی نہیں جس جفا میں وہ خوش ہو وہ جفا جفائی نہیں اللہ بادشاہ ہے یعنی ایک خاتون کے دوڑنے کو اللہ نے شاعر اسلام کہا حالانکہ خاتون کا دوڑنا تو منع ہے اس کی اونچی آواز منع ہے دوپٹے کے بغیر اس کا یعنی چادر کے بغیر اس کا باہر نکلنا منع ہے اونچی زیادہ تیز خوشبو لگانا کوئی ہے کہ بہت بڑی بات کہی کی بری عورت ہے وہ جو باہر نکل کے اونچی خوشبو خوش لگا رہی یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے صرف حاجرہ ہے اور ان کا بیٹا ہے دو پہاڑیاں ہیں جن حضرات کو اللہ نے یہ عرض مقدس دکھائی ہے اب تو اس کو ایسا ایسا کھاٹ کھاٹ کھٹ کر وہ پہاڑیاں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں درمیان میں وادی ہے جس کا کل میں نے تعارف کرایا ہے کہ وہ سادہ مینا کا اور عالی مکہ کا سب پانی ادھر ہی جاتا ہے جو سارے اجاد ہے جدر پاکستان ہاؤس اور ایک پرانے زمانے کا ایک وہ تھا نا جدر بادشاہوں کا گھر ہے اور ایک ہسپتال تھا مستشفی اجاد اب وہ نہیں وہ ختم ہو گئے یہ سارا پانی مکہ میں آتا یہ جو صفا مروہ ہے اس کے درمیان میں نشیب ہے اور یوں پہاڑی ہے پھر تو وہ جو درمیان والی جگہ ہے نا وہاں پہ انہیں اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا وہ نیچے ہو گئی جگہ بیٹا وہاں تھا جہاں آب زمزم کا کنواں ہے اور آج سے چار پانچ سال پہلے حاجی سارے نیچے ہی پانی پینے جاتے تھے وہ سیڑھیوں سے عورتوں کی جگہ الگ تھی اور مردوں کی جگہ الگ تھی نیچے پانی آب زمزم کا کنواں نظر آ رہا تھا وہ موٹر چل رہی ہوتی تھی اور اس طرح لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر چھت ہو گئے یہاں جہاں آب زمزم کا کنواں ہے اور اتنا گہرا کنواں نہیں ہے مطلب بہت تیس چالیس فٹ ہے بس اور اتنی اعلیٰ قسم کی موٹریں لگی ہوئی ہیں کہ جو پانی اس, اس لیول میں پریشر کے ساتھ نکال رہی ہیں لیکن وہ پانی کا لیول اسی طرح ہے جہاں پانی رکا ہوا ہے وہاں رکا ہوا ہے بس اس طرح یہ چونکہ جنت کی نہر ہے شاہ فیصل مرحوم کے زمانے میں ایک رولا بنا تھا اب زم زم کے پانی سے متعلق تو انہوں نے پوری دنیا کی لی کو یہ پانی بھجوایا تھا کہ اس میں سارے وائٹامن چیک کیے جائیں کیا اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے یا اس میں کوئی تو حالانکہ لیبارٹریوں کے موجود بھی وہی دنیا ہے سب کچھ سب نے بال اتفاق اس میں جو رپورٹ دی تھی کہ اس سے اعلیٰ کوئی پانی نہیں اور تمام ضروریات حیات اس پانی میں اعلیٰ درجے کی موجود ہے اور اس میں متضاد صفات ہیں جس نیت سے انسان یہ پانی پیتا ہے اسی نیت کا اس کو فائدہ ہوتا ہے عجیب بات ہے ہم نے تو پانی پینا ہے تو اللہ پاک سے دے دے شفا دے دے یا گناہ معاف کر دے یا یوں کر دے باعزیت مستانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم کرتے رہتے ہیں آب زمزم کا پانی پیا اور دعا کی کہ اللہ پاک جس طریقے سے آپ نے دنیا میں کیونکہ اب زمزم پی کہ جو دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے حدیث ہے اب دعا اللہ والے کیا مانگ رہے ہیں کہ آپ زمزم یا رب پانی پیا ہے اس کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے جیسے دنیا میں ایک جنت ہی پانی آپ نے پلایا اور سیر کرا دیا ہے ایسے ہی آخرت میں کا پانی بھی نصیب کرمزم دی کے یعنی مانگی جائے, مانگی جائے. تو قبول ہوتی ہے تو دیکھو اللہ سے تو اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے نا. یہ جو جگہ چ... نیچے تھی وہ آب زمزم والے کنویں کی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے اسماعیل اسلام اور چھوٹے چاند میں آ کے تھے جب یہ صفا پہاڑی پر چڑھتی تھی تو انہیں نظر آتا تھا اپنا بچہ تو دوڑنے کی ضرورت نہیں تھی جب مروہ پہاڑی پر چڑھتی تھی تو انہیں اپنا بچہ لیٹا ہوا صحت کے ساتھ نظر آتا تھا اور کوئی چیز گویا کہ بیٹے کی طرف نہیں آ رہی لیکن جب وہ نشیب میں جہاں وہ سبز رنگ کی بتیاں لگی ہوئی ہیں وہاں جب جاتی تھی تو انہیں اپنا بچہ نظر نہیں آتا تھا اس وجہ سے وہ اس خوف اور فکر میں بچے کی محبت میں وہ دوڑتی تھی کہ تاکہ جلدی سے میں صفحہ پر چڑھ جاؤں بچہ نظر آ جائے جب نیچے آتی تھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا تو پھر وہ مروہ کی طرف جاتی دوڑ کے کہ جلدی سے کہ بچہ نظر آ جائے یہ اللہ کو اس پیغمبر کی اہلیہ کی یہ ادا پسند ا گئی۔ بادشاہ ہے اللہ وہ ہمارے لیے قانون ہے وہ تو قانون سے بے نیاز ہے۔ تو شاعر اسلام کا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑنا چلنا صفا مروا پر پہنچ کے بیت اللہ کو دیکھ کے دعا کرنا یا نہ نظر آئے تو طبلہ رخ ہو کر دعا کرنا یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور یہ مرتبہ واجب کر دیا ہے صفا مروہ میں چلنا انہیں کچھ نظر نہیں آیا بس یہ ان کی اتنی سئی تھی دیکھو, دیکھو علما نے لکھا ہے کہ کسی چیز کی تلاش میں خا اللہ کی تلاش ہو تقوے کی نیکی کی تلاش ہو کوئی کسی چیز کی بھی تلاش ہو جائز تلاش کسی چیز کی تلاش میں بھی انسان اتنی ہمت کرے جتنا اس سے ہو سکتا ہے آگے اللہ کی مدد کار فرما ہوتی ہے اس خاتون کے سے اتنی ہمت ہو سکتی تھی کہ اپنے بچے کے پانی کے تلاش کے لیے تھوڑی پہاڑی پر چڑھ کے دیکھے کوئی کافلا کہیں کوئی نظر آتا ہے تو اس سے پانی مانگے یا کوئی آبادی نظر آتی اس سے اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ بچے کا بھی خیال رکھنا ہے اور ساتھ پانی کو بھی دیکھنا ہے اپنی ہمت کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور ساتھ حکم دیا کہ یہ پانی تو جبرائیل آپ نے نکالنا ہے لیکن اس پانی کے نکالنے میں واسطہ میرے پیغمبر کے پاؤں کو بنانا ہے وہ بچے کی عادت ہے جب لیٹا ہوا ہو تو ہاتھ پاؤں وہ ہلاتا رہتا ہے جبراہیل پہنچے ہوئے ہیں اللہ نے اس خاتون کی ادا کو دوڑ کو قبول کر لیا ہے پانی کا دائمی انتظام کیا جا رہا ہے صرف اس بچے کے لیے نہیں دائمی انتظام, اور انتظام اور انہوں نے جیسے پاؤں ہلائے اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ اسی جگہ پر مارو جہاں پاؤں ہل رہے ہیں وہاں سے چشمہ جاری ہو جائے وہ اپنے لحاظ سے تو گویا کہ کچھ نہیں ملا اس کو پانی کے لحاظ سے اور واپس آئی تو دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پانی نکلا ہوا ہے اور جو بھی جا رہا ہے عموماً دیہاتوں میں چھوٹے سے چشمے لوگ ایسے نکالتے ہیں تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے تو وہ اسی لحاظ سے نا <Sação> بند کرنا شروع کر دیا لیکن وہ پانی اس سے قابو میں نہیں آتا تھا تو ساتھ یہ جی حاجرہ کہتی تھی زمزم زم زم زمزم یو زمزم رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ یہ <سنطلع> لفظ اس وقت امی حاجرہ رضی اللہ علیہ نے ادا کیا پانی کو خطاب کرتے ہوئے کہ رک جاؤ یہ پانی کہاں رکنے والا تھا بہرحال اپنے بیٹے کو لیا اس کی وہ اپنے لحاظ سے مڈیر بنائی پانی پلایا وہ اس وقت سے یہ آب زمزم اسی نام سے یہ مشہور ہو گیا کہ زمزم کا معنی رکنے والا پانی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ رکنے والا یہ پانی ہے جو کہاں تک کیا کیا استعمال ہو رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے اب تو مارکیٹوں میں بکتا بھی ہے ملیشیا کے اندر مستقل ایک مارکیٹ ہے اس برکت کے نام سے ان کے اس میں مدینہ کی کھجور بھی اور وہاں کے تمام ترکات اور آب زمزم زم بھی صاف ستھرے طریقے سے یہاں بھی کچھ شروع کیا تھا لیکن پتہ نہیں کامیابی ہوئی کہ نہیں اس جگہ میں انہوں نے اپنے اہلیہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا جس میں ایک یہ شاعر اسلام گویا کہ صفا مروہ کے درمیان والی بات ہو گئی اور دوسرا یہ آب زمزم کی نعمت گویا کہ اللہ نے عطا کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ پہ آ کے پانی پیتے تو فرمایا تھا کہ میں خود نکال کے بھی پی سکتا ہوں پانی لیکن اس لیے نہیں نکالتا ہوں کہ میری اقتداء کرنے والے بعد میں اس طرح بھی محبین آئیں گے کہ پھر وہ اسی سنت کے عمل کرنے میں نا وہ جان کی بازی لگا دیں گے کہ نبی نے کوئیوں سے خود پانی نکال کے پیا تھا تو ہم بھی خود نکال کے پییں گے تو رش بن جائے گا میرے امتیوں کو تکلیف ہوگی اس لیے جو نکال رہے ہیں مجھے بھی وہ پانی دیں قبلہ روک ہو کر دعا کرنی چاہئے ہر پانی کی دعا الحمدللہ اللذی سقانی برحمتہی ماء عزبا فراتا ولم يجعل لہو بزنوبنا ملحا اجاجا ہر پانی پینے کی دعا یہ ہے الحمدللہ اللذی سقانی برحمتہی ماء عزبا فراتا تمام تعریفیں ازاد کے لئے جس نے ہمیں میٹھا ٹھنڈا پانی پلایا ولم يجعل لہو بزنوبنا ملحا اجاجا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کھارا اور کڑوا نہیں کیا یہ پانی پینے کی دعا ہے اور پانی سے متعلق ہی بات ہے پانی کی دعا ہے پانی سے متعلق ہی شروع میں تو بسم اللہ پڑھنے بیٹھ کر پینا تین ساسوں میں پینا کہیں مجبوری ہو تو کھڑے ہو کے بھی جائز ہے کسی صوفی سے ولی اللہ سے پوچھو گے تو وہ تو یہ کہے گا کہ جائز نہیں ہے الٹی کرو اگر کھڑے ہو کے پانی پیئے کیونکہ وہ ایک تربیت کے مرحلے میں کہیں مجبوراً تو جائز ہے نیچے چکر ہے یا پانی یا کہیں رسی باندھی ہوئی ہے گلاس نیچے نہیں جا سکتا مجبورا جائز ہے سنت ہے بسم اللہ پڑھنا تین سانس میں پانی پینا اور اس کے بعد یہ دعا اگر یاد ہو پانی سے متعلق دعا لیکن زمزم بھی آپ زمزم بھی پانی ہے اس کے بعد جو دعا ہے وہ پانی سے متعلق نہیں ہے اللہ پانی زمزم کا پی لیا اللہ انی اسالو کا علم علمیا پی پانی جا رہا ہے مانگا علم نافع جا رہا ہے اللہم انہی اسئلوکا علما نافع ورزقا واسع وشفاء من کل لدا اے اللہ مجھے علم نافع اتا کر رزق واسع اتا کر تمام زیعی باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفاء کامل آتا اور یہ انسان کی ضرورت ہے اس زمزم کے پانی کے بعد جو دعا ہے اس دعا میں تمام انسان کی دنیا اور آخرت کی ضرورت کو مانگا گیا ہے علم نافع اٹا کر علم نافع کس کو کہتے ہیں جس پر عمل ہو تو وہ انسان کی دنیا آخرت کے لیے نجات کا ضامن ہے علم نافق علم کے مطابق عمل ہو رزق کے کہ کہیں پریشان حال نہ ہو کہ کھانے پینے کا نظام نہیں ہے پریشان ہوتا ہے بندہ رز کے مانگا اور شفا امن کو الدا رضونا ہو تو رزق کو کیا کرے گا؟ من لداب. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دو دعا مانگی اس شہر کو امن والا بنا جہاں میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں بیوی بچوں کے لیے گویا کہ یہ انتظام کیا جا رہا ہے شوہر کے ذمہ ہے نا اپنے بچوں کی بیوی کی کفالت اس ان کی رہائش ان کا کھانا پینا وغیرہ, وغیرہ امن کی جگہ دینا شوہر کے ذمہ ہے نا دیکھو اللہ کا پیغمبر یہ ذمہ داری, داری ادا, ادا, ادا کر رہا ہے اللہ کا حکم مانا بچوں کو چھوڑ دیا اور یہاں آپ دعا کی جا رہی اللہ جس علاقے میں میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو امن والا بنا دا پرستی سے بچا ایک ضروری چیز ہے جس جگہ میں انسان رہتا ہو وہ امن والی جگہ ہو تاکہ پر سکون طریقے سے عبادت ہو سکے سب کچھ ہو کوئی پیسہ سکہ رکھا ہے تو اس کی فکر نہ ہو کہ ڈاکو آئیں گے لوٹ جائیں گے ایک تو یہ ضروری چیز ہے اور دوسرے رزق ضروری ہے تو آگے فرمایا حلوں کا خوب رزق دے بات کے ان شاء اللہ کل بات کر